بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیکچر نمبر 38 کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر فخر لو تھی لیکچر نمبر 38 میں ہم نے جو پچھلے لیکچرز میں اپنی جو گفتگو شروع کی تھی سوفٹ ویئر ٹیسٹنگ کے حوالے سے اسی گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے اور سافٹ ٹیسٹنگ پر ہی بات ہوگی ذرا اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے لیٹس گو بیک اینڈ ٹائم اور تاکہ ہمیں ذرا آسانی ہو اپنی بات کو جاری رکھنے میں پچھلے لیکچر کی ریکیپ کے کی طور پہ لیٹس یو you know, دو تین چیزیں جو میں آپ کے سامنے دوہرانا چاہتا ہوں ٹیسٹنگ کے حوالے سے اس وقت اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ریمبر دی ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن یہ کیا چیزیں ہیں ایک طرف ہم اس چیز کو ویریفائی کرتے ہیں کہ کیا جو سافٹ ویئر بنایا جا رہا ہے یا سافٹ ویئر بنا ہے کیا وہ اپنی اسپیسیفکیشنس کے مطابق بنا ہے جو کچھ اسپیسیفکیشن لکھی گئی تھیں کیا یہ سافٹ ویئر اس کے مطابق بنا ہے سو so, ر وی بلڈنگ دا پروڈکٹ رائٹ والا جو ہے کہ کیا یہ سافٹ ویئر کی ایکسپیکٹن کو میٹ کر رہا ہے رائٹ پروڈکٹ سو یہ تو بیسک دو چیزیں ہیں ویریفکیشن ویلیڈیشن اور ٹیسٹنگ کے حوالے سے ہم ان دونوں چیزوں کے بارے میں بات کریں گے دوسری جو امپورٹینٹ چیز جو ہے یاد رکھنی وہ یہ ہے کہ سافٹ ڈویلپمنٹ اور سافٹ ویئر ٹیسٹنگ یہ دو پیرل ایکٹیویٹیز ہیں اور کسی آرگنائزیشن میں یہ دونوں ٹیمز کا ایک ڈیفینٹ رول ہے دونوں ٹیمز کا آبجیکٹیو فرق ہوتا ہے سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کا آبجیکٹیو جو ہے وہ سافٹ ویئر سے بالکل اپوزٹ ہے سافٹ ویئر والوں نے تو سافٹ ویئر کو کنسٹرکٹ کرنا ہے ڈیزائن کرنا ہے بنانا ہے پروگرامنگ کرنی ہے اور سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کی ٹیم نے سافٹ ویئر میں ڈیفیکٹس کو تلاش کرنا ہے اس ویریفیکیشن اور ویلیڈیشن کے حوالے سے اور آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں وہ ڈیفیکٹس جو سافٹ ویئر میں پیدا ہو گئے ہیں جو نان کمپلائنس ریکوائرمنٹس یا یوزر ایکسپیکٹیشن جو جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اگر ان سے نان کمپلائنس ہے تو سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کا رول یہ ہے کہ اس نان کمپلائنس کو آئیڈینٹیفائی کرے ہائی لائٹ کرے رپورٹ کرے تاکہ وہ جب یوز سافٹ ویئر کیا جائے اس یوز کرنے سے پہلے ان پرابلمز کو ٹھیک کیا جا سکے تاکہ ایک بہتر زیادہ بہتر کوالٹی کا اچھی کوالٹی کا سافٹ ویئر بن سکے تو سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کا آبجیکٹو یہ ہے ہائی لائٹ دی بگس اور ڈیفیکٹس دیٹ آر ان دی سافٹ ایک اور جو امپارٹینٹ چیز ہے اسی حوالے سے جو آئیڈینٹیفائی کرنے کے ایک ہم نے سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کی بات کی ٹیسٹ کیسز کی بات کی تھی پہلے ایک اچھا ٹیسٹ کیس وہ والا ٹیسٹ کیس ہوتا ہے جو سافٹ ویئر کے ڈیفیکٹس کو فائی کرنے میں اس میں کامیاب ہو تو اچھی ٹیسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسے ٹیسٹ کیسز لکھے ہیں جن کی پرابیبلٹی آف فائنڈنگ ایررز آر مور دین اگر آپ کے ٹیسٹ کیسز ایسے نہ ہوں سو so, آپ کی کوشش یہ ہے کہ کم سے کم ایفرٹ کے ساتھ آپ نے زیادہ سے زیادہ ڈیفیکٹس یا ایررز جو آپ کے سافٹ میں ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تو یہ ایک سافٹ ٹیسٹنگ کا یہ ایک مین آبجیکٹو ہے رول کا جہاں تک میں نے بات کی تھی پہلے ڈیولپمنٹ اور ٹیسٹنگ ٹیم کی بیسکلی ونس اگین تھنگ کہ دونوں کے درمیان میں ایک ٹینشن ہوتی ہے اور ٹینشن کیا ہے کہ ایک نے ایررس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور دوسرا اس کو پوزیٹولی دیکھ رہا ہے جو ڈیلپمنٹ ٹیم ہے اور جو ٹیسٹنگ کی ٹیم ہے یہ اس ایفرٹ کو نیگیٹولی دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے خرابی کدھر کی ہے پہلی ٹیم کی فوکس اس چیز کا ہے کہ ہم نے اچھا کام کیا کیا ہے ان کا فوکس اس چیز پہ ہے کہ انہوں نے غلطی کدھر کی ہے اس غلطی کو پکڑنا ہے اس غلطی کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تو دونوں کے درمیان ایک ٹینشن ہوتی ہے اور اگر آپ کی ڈیولپمنٹ ٹیم کے ہی کچھ ممبر ٹیسٹنگ بھی کریں خود ہی کوڈ لکھیں اور خود ہی ٹیسٹ کریں تو ایسی ٹیسٹنگ عموماً ناکام ہوتی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے بیکاز ان کا فوکس بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے ٹیسٹنگ کے حوالے سے ہم نے ڈفرینٹ لائف سائیکل فیزز کا بھی ذکر کیا تھا ڈفرنٹ لائف سائیکل فیزز جس طرح ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ ریکوائرمنٹ اس کے بعد ڈیزائن اس کے بعد ڈیٹیل ڈیزائن اس کے بعد کارڈنگ اسی طریقے سے ہر فیز کے اگینسٹ دیر میں بھی سرٹن ٹیسٹنگ That needs to be done. تو جب آپ کی کوڈنگ ہوئی تو اس وقت آپ یونٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد کمپونیٹس کو, کو کٹھا کیا موجول بنائے تو پھر سب ٹیسٹنگ اور موجود کی ٹیسٹنگ پھر جب موجولس کو اکٹھا کیا سسٹم بن گیا تو ڈیزائن لیول پہ ہم جب بات کرتے ہیں تو پھر سسٹم انٹیگریشن ٹیسٹنگ اور پھر ایکسپٹینس ٹیسٹنگ کے آپ کی ریکوائرمنٹ اور یوزر کی ایکسپیکٹنس کے حوالے سے تو اس کی بھی ڈفرینٹ فیزز ہیں اس کے بھی ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں اور اس کے بھی ڈفرینٹ لیولس ہیں ٹیسٹنگ کے بھی ہر ایک میں ہم مختلف طریقے سے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں مختلف اسپیکٹس کو سسٹم کے ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اس پرٹیکولر اینگل سے مثلاً فار ایگزامپل جب ہم سسٹم انٹیگریشن ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو سسٹم جو ہے کیا یہ ایگزسٹنگ جو اپلیکیشنس ہیں جب اس کے ساتھ آپ نے انٹیگریٹ کیا تو کیا اب بھی وہ سارا سسٹم چل رہا ہے پہلی اپلیکیشن بھی چل رہی ہیں یا نئی اپلیکیشن بھی چل رہی ہے اسٹینڈ لون تو شاید یہ پہلے ہی چل رہی تھی آپ نے سب سسٹم جب آپ نے اس کی ٹیسٹنگ کی تو اٹ واز ورکنگ لیکن کیا یہ اکٹھا ہونے کے بعد بھی آپس میں ٹھیک طریقے سے جس طریقے سے انہیں کمیونیکیٹ کرنا چاہیے اسی طریقے سے بات کرتی ہیں کہ نہیں اور اس چیز کو ہی ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے کیا یہ ایگزٹنگ سسٹم کو بریک تو نہیں کر دیتی یہ ساری چیزیں سسٹم انٹیگریشن ٹیسٹنگ میں شامل ہیں اور پھر جس طریقے سے ہم نے بات کی ایکسپٹینس ٹیسٹنگ کی اینڈ دین دیر آر جن کے بارے میں ہم نے پچھلی بار تھوڑی سی گفتگو کی تھی ایک اور جو امپارٹینٹ چیز پچھلی بار جو ہم نے جس پہ بات کی تھی وہ یہ تھی کہ سافٹ ٹیسٹنگ کو کیسے افیکٹو بنایا جائے ایک چیز جو امپارٹنٹ ہے ٹو ریمبر وہ یہ ہے کہ ٹیسٹنگ سسٹم کو کمپلیٹلی ٹیسٹ کرنا از ورچولی امپاسبل اٹ از ناٹ پاسبل بیک دا ڈومین از ٹو لارج اتنی زیادہ اتنی بڑی ڈومین ہے uh, to, inputs, تمام سیٹ آف انپٹس کو نہیں دیکھا جا سکتا اور اگر آپ دیکھیں گے دین یو ووڈ نیڈ انفائنا ریسورسز اینڈ انفائناٹ از اوبیسلی ناٹ پاسبل سو بیسیکلی اس افیکٹو ٹیسٹنگ کے حوالے سے کہ ہم نے کم سے کم ٹیسٹنگ کرتے ہوئے سسٹم کو زیادہ سے زیادہ اپنے ٹیسٹ کرنا ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس میں ڈیفیکٹس آپ تلاش کر سکیں اس سلسلے میں جو پچھلے لیکچر میں ہم نے جو بات کی تھی جو آخر میں جس چیز پہ ہمارا سلسلہ ٹوٹا تھا اور آج اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے دیٹ واس اکولنس پارٹیشننگ یا آئیڈینٹیفکیشن of ایکس کلاسز اکوینس کلاسز کیا چیزیں ہیں Of test cases, اس طریقے سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر ہمارے دو ٹیسٹ کیسز اگر ایسے ہوں کہ ہم یہ سمجھیں کہ اگر ایک ٹیسٹ کیس ان میں سے کسی ایک ایرر کو آئیڈینٹیفائی کرے گا یا اسے کوئی ایرر نظر آئے گی تو جو دوسرا ٹیسٹ کیس ہے اسے بھی ایکزیکٹلی exactly وہی ایرر نظر آئے گی یا اگر ایک ٹیسٹ کیس اس ایرر کو پکڑنے میں ناکام رہے گا کسی بھی ایرر کو یعنی وہ سسٹم سکسیسفلی کام کرے گا اس ٹیسٹ کیس کے نتیجے میں جو ایکسپیکٹڈ بہیویئر ہے اسے ملے گا تو بیا ہی اسی طرح کے ریزلٹ دوسرے ٹیسٹ کیس میں بھی ملنے کی پروبیبلٹی ہے سو so, اگر دو ٹیسٹ کیسز آپ کے ایسے ہیں وین یو اینالائز اینڈ کہ اوکے okay, یہ دو ٹیسٹ کیسز مجھے لگتے ہیں کہ یہ بالکل ایک ہی چیز کو ٹیسٹ کر رہے ہیں ایک ہی اسپیکٹ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں اگر پہلے نے غلطی پکڑی تو دوسرا بھی پکڑے گا اگر پہلے نے نہیں پکڑی تو دوسرا نہیں پکڑے گا دین وی پٹ دم ان سیم ایکس کلاس کیونکہ بیسکلی ونس اگین دی آئیڈیا ایز کہ اپنی ایرر ڈیٹیکشن کی پروبیبلٹی کو انکریز کیا جائے اور اگر ہم ٹیسٹ کیسز اس طریقے سے لکھتے ہیں کہ وہ ایک ہی چیز کو ٹیسٹ کیا جا رہے ہیں سسٹم کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی ول ویسٹنگ اے لوٹ آف ٹائم اور اگر ہم نے پہلے کیس نے اس کو ایرر کو نہیں پکڑا تو بعد کے جو ٹیسٹ کیسز ہیں ان کی بھی ایرر کو پکڑنے کی پرابیبلٹی کم ہو جائے گی کم سے کم ہے تو اس میں کوئی خاص ویلیو ایڈ نہیں ہو رہی گو کہ ہم اس میں ٹائم لگا رہے ہیں ان کیس کیسز کو بنا رہے ہیں پھر انہیں ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے اور پھر ہم نے ان کے ریزلٹس کو دیکھنا ہے تو یہ ایک ایفیکٹیو ٹیسٹنگ کے پوائنٹ اف ویو سے ایک امپارٹینٹ چیز ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو اینالائز کریں اور اس میں ایکویلنس کلاسز کو ڈیٹرمن کریں اور اس کے بعد ہم ٹیسٹ کیسز تیار کریں یہ ایکویلنس کلاسز کو ڈیٹرمن کرنے کے پوائنٹ ویو سے ایک ایمپورٹنٹ چیز جو یہاں پر میں دورانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایکویلنس کلاسز جو ہیں یہ سبجیکٹف میٹر میں ہو سکتا ہے کہ ایک ہی پرابلم کو ٹیسٹ کر رہا ہوں جس کو میں ٹیسٹ کر رہا ہوں اور آپ بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں میں جو ایکولنس کلاسز آئیڈینٹیفائی کروں ہو سکتا ہے کہ آپ جو ایکولنس کلاسز آئیڈینٹیفائی کریں شاید تھوڑی سی فرق ہوں. ہو سکتا ہے کچھ کامنالٹیز بھی ہوں ہو سکتا ہے کچھ ڈفرینسز بھی ہوں یہ بیسیکلی ایک طریقے سے یہ انالسس کا فیز ہے اس میں میں اپنے ٹیسٹ کیسز کو ڈیزائن کر رہا ہوں آپ بھی ٹیسٹ کیسز ڈیزائن کر رہے ہیں تو جس طریقے سے ڈیزائننگ میں مختلف ویو پوائنٹس ہوتے ہیں مختلف طریقے سے ایک ہی چیز کو ڈیزائن کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے ایک ہی پرابلم کی ڈفرنٹ ایکس پارٹیشننگ آئیڈینٹیفائی کی جا سکتی ہیں بہرحال یہ ایک کافی حد تک سبجیکٹو ایک ایشو ہے اور اس میں ایک چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے امپورٹینٹ چیز یہ ہے کہ اٹ ڈپینڈس لاٹ آن دی ایکسپیرینس آف دیسٹر اینڈ یو نو کہ کس طریقے سے وہ چیز کو سوچ رہا ہے بس اتنی بات میں دہرانا چاہتا ہوں کہ ایکولنس پارٹیشننگ کوئی سائنس اس طریقے سے نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ایک پرابلم ہے ہمیشہ اس پرابلم کو جب آپ انلائز کریں گے تو یہی ایکولنس پارٹیشننگ آپ کے سامنے آئیں گے پچھلی بار ہم نے ایکولنس پارٹیشننگ کے بارے میں اپنی گفتگو چھوڑی تھی آج میں اسی گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں گا ایکولنس پارٹیشننگ بیسیکلی جس طریقے ابھی میں نے بات کی کہ ہم مختلف لوگ جو ہیں مختلف انگلز سے اس چیز کو انلائز کر کے ڈیفرنٹ پارٹیش آئیڈیفائی کر سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی پارٹیشنز یا ایکولنس کلاسز جو ہیں وہ اچھی یا بہتر کیسے بنائیں کہ ہماری سافٹ ویئر ٹیسٹنگ جو ہے وہ افیکٹو ہو اس کی کوریج زیادہ سے زیادہ ہو سسٹم کو زیادہ سے زیادہ وہ ٹیسٹ کرے لیکن ٹیسٹ کیسز کم سے کم ہوں اور ایسے ہوں کہ ہر ٹیسٹ کیس انڈیپینڈنٹلی اس میں پرابیبلٹی بڑھ جائے اس کو کوئی اگر ایرر اس سافٹ ویئر میں ہے تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی تو آئیں ذرا چلتے ہیں ذرا کچھ گائڈ لائنز کی طرف دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں مدد کر سکتی ہیں ایکولنس پارٹیشننگ کو بہتر بنانے میں بیسکلی کسی بھی چیز کو بہتر اور افیکٹو بنانے کا جو پہلا پرنسپل ہے کوئی بھی آپ کام کر رہے ہوں اس میں یعنی کہ ٹیسٹنگ کا اس سے تعلق نہیں ہے اس کا زندگی سے بھی تعلق ہے کوئی بھی کام کر رہے ہوں سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو ارگنائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سو so بیسیکلی اپنی ٹیسٹنگ کے حوالے سے بھی آپ کو what you have to do is اپنی ایکولنس کلاسز کو ارگنائز کرنے کی ضرورت ہوگی ارگنائز کرنے کا کیا مطلب یہ ہے کہ انہیں کسی آرڈر میں لکھ لیا جائے انہیں کسی طریقے سے کسی ٹیمپلیٹ میں کسی ایک آرڈر میں ایک سیکوینس میں مختلف گروپس کی صورت میں ایک کے بعد دوسرا انہیں لکھ لیا جائے کہ یہ یہ یہ باتیں ہیں ایک ہیریکل فیشن میں جس طریقے سے آپ کے کلاس کے یا کتاب کے چیپٹرس جو آپ کے ہوتے ہیں اس کے بیچ میں ڈفرینٹ سیکشنز ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہ آپ اپنی ایکولنس کلاسز کو بھی اسی طریقے سے سیکشنس میں ڈیوائڈ کر لیں اور پھر ان سیکشنس کو ایک ایک کر کے آپ انالائز کرتے جائیں اور ان کی ڈیٹیل ان میں بھرتے جائیں تو یہ آرگنائز کرنا یہ پہلا اسٹیپ ہے اس کے بعد اس آرگنائزیشن کے نتیجے میں کو یہ کون کون سے بن سکتے ہیں ان گروپس کو آپ نے جو پہلے جو آرگنائز کرنے والی جو بات کی تھی اس ٹیمپلیٹ میں یا جو بھی آپ نے میکانزم اس کو ڈیوائز کیا ہے اس کو آرگنائز کرنے کے لیے ان گروپس کو ایک کے بعد دوسرے اس میں لکھتے جائیے ایک نہایت امپورٹنٹ جو ایسپیکٹ ہے جس کے بارے میں تھوڑی سی میں آگے چل کے بھی بات کروں گا وہ یہ ہے کہ باؤنڈری کنڈیشنز جو پرابلمز جو ہیں کسی بھی سافٹ ویئر میں وہ باؤنڈریز پہ اکثر لائی کرتے ہیں سو بیسکلی وٹ یو ہیز یو ہیو ٹو ڈیٹرمن دا باؤنڈری کنڈیشن باؤنڈری کنڈیشن کیا چیز ہے باؤنڈری کنڈیشن یہ ہے کہ جہاں پر آپ کا نارمل کورس جو ہے جہاں پر بریک ہو رہا ہو جہاں پر آپ کو ایکسپشنل طریقے سے سافٹ ویئر جو ہے کسی کنڈیشن کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں فار ایگزامپل لنک لسٹ کی اگر میں اگزامپل لوں تو اس میں ایک باؤنڈری کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ والا کیس جب آپ لنک لسٹ میں کوئی چیز ایڈ کر رہے ہیں لیکن you know, ابھی میں کوئی آپ نے ایلیمنٹ ایڈ نہیں کیا تو پہلا ایلیمنٹ ایڈ کرنا میں کنڈیشن آخری ایلیمنٹ کے بعد کوئی ایلیمنٹ ایڈ کرنا یا پہلے ایلیمنٹ سے پہلے کوئی ایلیمنٹ ایڈ کرنا از اے کنڈیشن پہلے ایلیمنٹ سے پہلے کوئی ایلیمنٹ آپ ایڈ کریں گے تو وائی دیٹ اے باؤنڈری کنڈیشن بیکوز اگر آپ کو ڈیٹا اسٹرکچر کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا ذہن میں یاد ہو وہ ان چیزوں کو تو پہلے ایلیمنٹ سے پہلے اگر کوئی چیز لنک لسٹ میں آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو وہ ہیڈ کا جو پوائنٹر ہے یا جو نوڈ اگر آپ نے یوز کیا ہے جو پہلے ایلیمنٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے اس میں جو ویلو جو ہے وہ بھی چینج ہوگی کیونکہ نا اٹ از پوائنٹنگ ٹو اے نیو نوڈ سو باقی کیسز میں جو ایک نارمل کیس رہے گا کہیں پر آپ نے درمیان میں آپ نے کوئی ایلیمنٹ ایڈ کر دیا ہے وہ ہیڈ کی جو ویلو جو ہے وہ چینج نہیں ہوگی تو اسی وجہ سے یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دی نارمل کیسز اینڈ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دی باؤنڈری کیسز اور باؤنڈری کیسز کو الگ الگ آپ کو ٹیسٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے ایک اور جو بڑی امپورٹینٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یو شوڈ ناٹ فارگیٹ ان ویلڈ انپٹس ان ویلڈ کون سی ہوتی ہیں مثلا گوئس کے حوالے سے بڑا ایک کامن سی چیز ہے کہ آپ کے پاس یہ گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے جس میں ڈفرینٹ ویجٹس ہیں جہاں پر آپ ڈیٹا ڈال سکتے ہیں But there are certain conditions for example ایک فیلڈ جو ہے وہ صرف نیومیرک فیلڈ ہے اور دوسرا فیلڈ جو ہے وہ صرف اس میں کیریکٹرز آ سکتے ہیں آپ کے جو الفابیٹ کے کیریکٹر اس میں آپ کے نمبرس نہیں آ سکتے تو دیز آر بیسکلی ٹو لمیٹیشنس نا یو ہیو ٹو ٹیسٹ کہ کیا آپ کا فیلڈ جو ہے وہ ان ویلڈ تو نہیں لے رہا ان ویلڈ انپٹ سے مراد یہ ہے کہ پہلے کیس میں جہاں پر آپ کا نومیرک فیلڈ ہے وہاں پر آپ کے الفابیٹ یا الفایر کریکٹرس تو نہیں آپ کو ایکسپٹ کرنے دے رہا یا جہاں پر آپ کا صرف الفابیٹس آپ دے سکتے ہیں وہاں پر آپ کے نومیرک کریکٹرس تو نہیں جا رہے اسی طریقے سے انٹیجرز فلوٹنگ آف تھنگس سو یہ ان ویلڈ انپٹس کے لیے بھی سسٹم کو ٹیسٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ ان ویلڈ انپٹ تو کیا وہ ایکسپٹ کرنے دیتا ہے اگر وہ ایکسپٹ کرنے دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیسے وہ بہیو کرتا ہے یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں کے point of view سے اور یہ آپ کی ڈفرنٹ کلاسز کونس اگین آئی وڈ لائک ٹو ری ٹریٹ یہ دو تین چیزیں اپنا سب سے پہلے جو نے کام کرنا ہے وہ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے ایسے نہیں کہ بالکل ایڈہ طریقے سے جو دماغ میں آیا جس طریقے سے آیا پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے اس کو ویسے ہی آپ نے بنانی شروع کر دی کوئی بھی چیز انالیسز کے پوائنٹ اف ویو سے جب بھی آپ کرتے ہیں یو فسٹ ہیو ٹو ہیو اے گلوبل ویو پراپر اس کو ارگنائز کرنے کے بعد اس کو انالیس کیا جا سکتا ہے ایک انالیس جو ہے یہ بالکل ایڈ ہاک قسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی تو اپنے آپ کو ارگنائز کرنا کسی ٹیمپلیٹ میں اس انفارمیشن کو لکھنا کسی سیکوس میں اس انفارمیشن کو لکھنا گروپس میں اس انفارمیشن کو لکھنا نہایت ضروری ہے تاکہ آپ اس کو باقاعدہ دیکھ سکیں کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ کس سیکوینس میں کیا ہے اس کی مختلف انگلز کیا ہیں ایک جگہ پہ ساری آپ اس کو رکھ کے دیکھ سکیں تو آرگنائزیشن از دا ویری فرسٹ اسٹیپ ان ڈونگ اینی کائنڈ آف انالیسز پھر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دی نارمل کورسز جو ابھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں نارمل جو کورسز ہیں وہ کیا کیا ہے وہ ان میں آپ کو کیا کیا چیزیں دیکھنے کی ضرورت پڑے گی ان کے آپ کو گروپس بنانے کی ضرورت پڑتی ہے تو کچھ ایکلنس کلاسز آپ کو نارمل کورسز کے حوالے سے آپ کو نظر آئیں گی اور ان کو آپ کو اس طریقے سے دیکھنا پڑے گا میں یہ آپ کو ایگزامپل کی مدد سے ذرا ڈیٹیل میں ذرا بتاؤں گا اور پھر آپ کو باؤنڈریز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے جس کو ہم باؤنڈری ویلو انالیس کہتے ہیں باؤنڈریز پہ باؤنڈری کنڈیشن پہ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے وہاں پر آپ کو یہ دیکھنا ہے کس جگہ پہ یہ آپ کا نارمل کورس آف ایکشن جو ہے یہ بریک کر رہا ہے کہاں پر آپ کی ایک ایکسپشن کنڈیشن ہے جس کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے جو عام نارمل کیس سے ہٹ کے ہے وہ کون کون سی باؤنڈری کنڈیشن ہیں وہ ساری باؤنڈری کنڈیشن جو بھی آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے وہ الگ سے ایکس کلاسز بن جائیں گے اور فائنلی اس چیز کو دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ کے سسٹم میں کوئی ان ویلڈ تو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا تو ان ویلڈ کے لیے بھی آپ سیپریٹ کلاسز آپ بنائیں گے آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کا سسٹم یہ ایکسیپٹ تو نہیں کر رہا کہ جو ڈیٹا آپ ایکچولی اسے نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے وہ بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے تو یو ول ٹیسٹ فار آل کائنڈ آف ان ویلڈ تو یہ چار بیسک گائیڈ لائنز ہیں اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ بہتر ایکولنس کلاسز ڈیزائن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اب ذرا ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں اور اس ایگزامپل کی مدد سے میں آپ کو کوشش کروں گا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی یہ اگزامپل وہی ہے جو ہم نے پچھلی بار ہم نے ذکر کیا تھا شروع میں جو سٹرنگز کی اکویلٹی کو ٹیسٹ کرنے کا جو ایک چھوٹا سا فنکشن تھا یہ فنکشن کیا ہے دو اسٹرنگز جسے دیے جا رہے ہیں اور ان دو سٹرنگز کو یہ ٹیسٹ کر کے یہ چیک کر کے بتاتا ہے کہ کیا یہ ایکل ہیں کہ نہیں ہیں اور اس کے حوالے سے ہم نے ٹیسٹنگ کے جب شروع کیا تھا تو اس میں ہم نے بات کی تھی تو بیسیکلی یہ وہی فنکشن ہے تو آئیے ذرا چلتے ہیں اس کا کرتے ہیں اور اس کے لیے ایکس کلاسز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں سو so, سب سے پہلے ہم آرگنائزیشن کے پوائنٹ اف ویو سے جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو وی کین آرگنائز ایٹ انو ڈفرینٹ گروپس وہ کون سے گروپس ہیں پہلا گروپ آف کلاسز وہ ہوگی جس میں ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے ان چیزوں کو ٹیس کرنے کی کوشش کریں گے جن کے نتیجے میں ہمیں اس کا جو ٹرو ملنا چاہیے وہ اسٹرینگس جو ہمیں برابر ملیں گے اور جواب ہمیں جو ایکسپیکٹڈ ویلو ہے وہ اس کی ٹرو ہے اور دوسرا کلاس جو ہے وہ ان ٹیسٹ کی ہے جن میں ایکسپیکٹ ویلو جو ہے وہ فالس ہے تو بیسکلی میں نے اس چیز کو دو گروپس میں آرگنائز کر لیا کہ میں نے کہا اوکے لیٹس ہیو ٹو گروپس جس میں پہلے اسٹرینگس ایکول ہوں گے اور دوسرے گروپ میں ان ایکل اسٹرینگس ہوں گے آرائٹ جی اب ایکل اسٹرینگس میں لیٹ می ٹرائی ٹو اینالائز کہ کیا کیا چیزیں پاسبل ہیں کس کس طریقے سے مختلف اسٹرینگس جو ہیں میں ٹیسٹ کروں جولٹی کے لیے جن کا ٹیسٹ کروں ان میں کیا ڈفرنٹ کامبنیشنس کیا ویریئشنس ہو سکتی ہیں جن کے لیے مجھے ٹیسٹ کرنا چاہیے تو وین آئی اسٹارٹ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ تو مجھے اس میں کچھ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جب ہم اسٹرنگس کی بات کرتے ہیں تو اوکے okay, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لیٹس لک ایٹ دس تھنک کہ کیا یہ سارے لوور کیس اگر ہوں تو کیا یہ اس کو مجھے جواب جو ہے وہ ملے گا اوکے سو ون کلاسز وین آل آف دیز دی سیکنڈ کلاس وڈ بی وین اپر کیس لیٹرس اپر کیس اینڈ لوئر case and آئی ڈو ناٹ نو ہاؤ دس تھنگ از ایکچولی امپلیمنٹڈ میں ایک چیز ذرا یاد رکھیے کہ کبھی بھی امپلیمنٹیشن کے بارے میں ٹیسٹنگ کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی اسمشن کرنا بڑی خطرناک بات ہوتی ہے اگر آپ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ یہ امپلیمنٹیشن کرتے وقت انہوں نے یہ ایسے کیا ہوگا اور فلان فنکشن یوز کیا ہوگا جس میں کیس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ لوور کیس ہے کہ اپر کیس ہے یا اس طرح کی چیز جو ہے دین یو وڈ ناٹ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی گڈ اکولینس کلاسز اور آپ کی ٹیسٹنگ اچھی ٹیسٹنگ نہیں ہوگی تو ہمیشہ آپ اس چیز کو ذہن سے نکال کے آپ اپنے ٹیسٹ کیسز یا اپنے ٹیسٹ کلاسز کو ڈیزائن کرنے کی کوشش کیجیے گا امپلیمنٹیشن کے بارے میں کم سوچیے سو بیسکلی لوور کیسز کا ہو گیا کلاس پھر اپر کیسز کی کلاس ہو گئی دین دیر از اے مکس کیس کے کچھ ایسے جن میں کچھ لیٹرس اپر کیس میں ہوں کچھ لوور کیس میں یہ جو اسٹرینگ جو ہیں یہ بلینک ہوں بالکل جن میں کوئی چیز نہ ہو خالی اسپیسز ہوں ایکول اسٹرینگس then we can test for کہ اس میں نومیرک ویلیوز اور کیریکٹر ویلیوز جو ہیں مکسڈ ہوں اینڈ دین وی کین ٹیسٹ فار کہ یہ اسٹرنگز ایسی ہوں جس میں اسپیشل کیریکٹرز ہوں تو یہ میرے ذہن میں جب میں نے اس چیز کو اینالائز کیا تو دیز ود ڈفرنٹ کلاسز دیٹ کیم ٹو مائی مائنڈ اور آئی تھاٹ کہ اگر میں ان چیزوں کے لیے ٹیسٹ کر لوں گا تو شاید میں اس سے ریلیٹڈ تقریباً 90, 95%, 99 چیزیں جو ہیں میں نے کور کر لی ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی چیزیں مس ہو گئی ہوں اس چیز کے باوجود لیکن یہ بیسکلی کوشش یہی ہے کہ میں کتنی اس کو ٹیسٹنگ کروں کتنی میں اس کو کوریج کروں کہاں پر میں بریک کروں میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ اس کو کنٹینیوسلی ٹیسٹ کرتا جاؤں ایک لا محدود وقت کے لیے دیٹ از ناٹ تو مجھے اپنی پارٹیشننگ کرنی ہے کلاسز کی اس طریقے سے جہاں پر میری پرابیبلٹی آف فائنڈنگ ایرر Okay, کے حوالے سے پھر میں, دوسرا جو اس میں جو بن سکتا ہے کہ پہلا سیکشن تھا تو یہ میرا اگین دیر از اونڈری یہ جو نل والی جو ہے, کی case میں, since empty ہے اس کی لینتھ زیرو ہے تو یہ میری ایک باؤنڈری کنڈیشن بن گئی ان دس پرٹیکرسیکشن میں ہم آتے ہیں strings میں آتی ہے ہماری دو کلاسز آ گئی اس کے بعد ہم یہ چیز چیک کر سکتے ہیں کہ لیٹس چیک فار کیس سینسٹیوٹی سو ان کیس وی کین گیو لوئر کیس لیٹرس کیس وی کین گیو لوور اینڈ اپر اینڈ مکس کیس دونوں کو یہ چیک کرنا ہے کہ ایک ہی ورڈ ہے جس میں ڈفرینٹ لیٹرز آر کیپٹلائزڈ تو کیا یہ کیس سینسٹیوٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ دو ڈفرنٹ سٹرنگز ہیں کہ ان دونوں کو ایک سٹرنگ کے طور پہ یہ لیتا ہے یہ, یہ کافی امپورٹنٹ ایشو ہو جاتا ہے اور یہاں پر کافی غلطی ہو جاتی ہے اور پھر میں اس چیز کو چیک کر سکتا ہوں کہ ایک سٹرنگ اگر میرا نل ہو اور دوسرا ایمٹی نہ ہو تو پھر کیا یہ کمپیرزن پراپر ہوتا ہے پھر مجھے جواب پراپر ملتا ہے تو اس کیس میں کیونکہ میرے پاس دو سٹرنگز ہیں سو آئی کین ہیو پہلی کلاس میں پہلا اس طریقے سے میں جب اس کی پارٹیشننگ کروں گا تو میرے سامنے یہ کچھ کلاسز یا اکوینس کلاسز سامنے آئیں گی تو اس طریقے سے دیکھا کہ ہم نے یہ ایک چھوٹا سا فنکشن جو تھا اس کے لیے ہم نے کچھ تیرہ کے قریب کلاسز ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ونس اگین دو تین چیزیں میں پھر وہی ان چیزوں کو دہرانا چاہتا ہوں سب سے پہلے اپنی ہم نے چیزوں کو تھاٹس کو آگنائز کیا تھاٹس کو آگنائز کیسے کیا ہم نے کہا کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی ہم نے کلاسز ڈٹرمن کرنی ہے تو میرے سامنے دو میجر گروپ نظر آئے. ایک کے کیس میں ایک وہ ٹیسٹ کیسز جس میں میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ میرا جواب جو ہے وہ ٹرو آئے گا اور دوسرا وہ ٹیسٹ کیسز جن میں میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ میرا جواب فالس میں آئے گا تو یہ دو مین کیٹیگریز بن گئیں اب ود ان دو مین کیٹیگریز میں نے کچھ نارمل کیسز کو ڈٹرمن کیا کچھ باؤنڈری کنڈیشنز کو ڈٹرمن کیا پہلے کیس میں میرے نارمل کیسز کیا تھے کہ میرے پاس جو اسٹرنگس تھے وہ آف آربیٹری لینتھ اور اس میں پھر میں نے سوچا کہ اپر کیس لوور کیس مکس کیس نومیرک الفا نومیرک اسپیشل کیریکٹر کے ساتھ اسٹرینگس بلینک والے کیریکٹرس کے ساتھ اسٹرینگس تو یہ میرے نارمل کیس بنا اور جو باؤنڈری کنڈیشن تھی وہ کیا بنی کہ ایسا جو ایکچولی جس میں کوئی کیریکٹر نہ ہو دیٹ واز مائی تو یہ میں نے کچھ اس طریقے سے کیسز ڈیزائن کیے میں نے کلاسز آئیڈینٹیفائی کیے دوسرے کیس میں جہاں پر سٹرنگز ور ناٹ ایکول تو اس کیس میں جو مختلف کلاسز میرے سامنے آئیں کہ مختلف لینتھ کے سٹرنگز سیم لینتھ کے اسٹرنگ اس میں کیس سینسٹیوٹی کے پوائنٹ آف ویوز کو ویو سے اس کا انالیس کرنا اور پھر فائنلی یہ دیکھنا کہ باؤنڈری کنڈیشن کیا تھی کہ ایک نل ہو اور دوسرا نل نہ ہو تو اس کیس میں ایک باؤنڈری پہ لائی کر رہا ہے دوسرا باؤنڈری پہ لائی نہیں کر رہا تو یہ میری مختلف باؤنڈری ویلیو انالیس اور اس طریقے سے میں نے یہ تیرہ کے قریب مختلف ٹیسٹ کلاسز، ٹیسٹ کیسز کے لیے میں نے آئیڈینٹیفائی کی اب ان انکلنس کلاسز کے لیے واٹ آر دیسٹ کیسز گو بیک اینڈ لک ایٹ دا سلائڈ فار دیسٹ کیسز اب ہر ایک ایکس کلاس کے لیے میں ایک ٹیسٹ کیس لکھوں گا ایک بار میرے سامنے آ گئیں تو ٹیسٹ کیس لکھنا ایک نہایت آسان کام ہے کیس میں remember, میں کیا چیز ہوتی ہے کہ میں ہم پہلے بات تو یہ کرتے ہیں کہ یہ کہ چیز کو کر رہا ہے تو وہ وہی بات ہوگی جو ہماری class میں جو ہم نے بات کی ہے جو ہم نے ایکولنس کلاس میں لکھا ہے کہ یہ فار ایگزامپل دس از آل لوور کیسز آربیٹریٹرنگس تو یہ ایک ٹیسٹ کلاس ہے Condition. اور اس ٹیسٹ کیس میں میں کون سا ڈیٹا دوں گا اور میری ایکسپیکٹڈ ویلو کیا ہوگی تو میں یہ اس طریقے سے ڈیٹا دے رہا ہوں کہ یہ فار یہ لوور کیس میں, میں میں نے کیٹ دونوں اسٹرنگس کے طور پہ کیٹ آپ نے دیا ہے اور مائی ایکسپیکٹڈ ویلو از ٹرو دی سیکنڈ از آل اپر کیسز ان کیس میں نے کیٹ تینوں کیریکٹر کیپٹلائز کر لیا سی اے اور دونوں اسٹرنگس کیونکہ میں برابر دے رہا ہوں Equal strings دے رہا ہوں تو یہاں پر دونوں ایک اسٹرنگ ہوگا میں نے پہلا سی کیپٹل کر دیا اور باقی اور ٹی کو لوور کیس رہنے دیا اور ونس اگین دی ایکسپیکٹ ریزلٹ از ٹرو نمیرک ویلوز میں is true two strings with blanks only so I have a string with two blanks And the second string is also with two blanks. I mean, there is nothing in it. And once again, I the expected result is true. And then there are these strings where I have characters and numeric uh, values mixed. So I have cat1 and cat1. In this, I have three characters and one numeric value. So once again, the expected result is true. This way, where I'm seeing special characters ٹ نمبر ون یہ ان دس پرٹیکولر کیس یہ ایک وہ بیسکلی دیز آر دی باؤنڈری ویلوز جو میں نے پہلے کی تھی two دیز in which we have nothing expected اسٹرینگس ایکسپیکٹ ریزلٹ تو آپ نے یہ دیکھا کہ ایک بار یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں اس کے بعد test کیس بنانا کوئی مشکل نہیں ہے پھر آپ کچھ بھی آپ وہاں پر بڑی آسانی سے لکھ سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں ذرا ایک نظر جلدی سے جو دوسری ٹائپ کے کلاسز جو دو دوسرا گروپ تھا انکول اسٹرنگس والا اس میں میں دیکھ لوں کہ کس طریقے سے میں نے ٹیسٹ کیسز بنائے پہلا یہ تھا کہ ٹو اسٹرنگس آف ڈفرنٹ لینتھ جب ٹو اسٹرنگز آف ڈفرنٹ لینتھ کی ہم بات کرتے ہیں تو we can have cat and کین ہیو کیٹ اینڈ ماؤز اینڈ دیڈ ریزلٹ از فالس دین ٹو اسٹرنگز آف سیم لینتھ دین وی کین ہیو کیٹ اینڈ ڈاگ اسٹرنگ ڈیفرنٹر کیریکٹرسپیک ریزلٹ false. Then we do this analysis for case sensitivity. We have cat and cat. First cat is with capital C, the second cat is with small c. In this case, once again, these two are two different strings, or then the result is false. And finally, the last two, where one string is empty and the other one is not empty. So I have this one empty. The first one is empty and the second is cat. ان دی one دیك دی ف کیٹ اینڈ ان بہت کیسز ریزلٹ از فالس سو آپ نے دیکھا کہ ایکولنس کلاسز بنانے کے بعد پہلا میرا امپورٹینٹ کام جو ہے وہ انالیس کرنا ان ایکلنس کلاسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کو ایک بار جب میں نے بنا لیا تو ٹیسٹ cases بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے بڑی آسانی سے ان ایکس کلاسز کے against test cases بن سکتے ہیں تو ای کلاسز بنانا ہی ایک سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہے ٹیسٹنگ کے ڈیزائن کے پوائنٹ اف ویو سے کہ آپ نے کون کون سے چیزیں ٹیسٹ کرنی ہیں کس طریقے سے ان کو ٹیسٹ کرنا ہے کیسے آپ ٹیسٹ ڈیٹا دیں گے کیا کچھ اس میں چیزیں ہوں گی میں یہ ذرا اس میں کچھ چیزیں جو ٹیسٹنگ کے حوالے سے سامنے نہیں آئیں یہاں پر ہم ایک فنکشن کو صرف ایک ٹیسٹ کر رہے تھے تو اس میں اس فنکشن میں ان ویلڈ کی کوئی گنجائش نہیں تھی کیونکہ اگر آپ اسے انویلڈ انپٹ دینے کی کوشش کریں گے آپ کے یہ دو اسٹرنگس ہیں اگر آپ فرض کریں یہاں پر کوئی انٹیجرس ویلو آپ پیچھے سے بھیجواتے ہیں ناٹ اسٹرنگس بلکہ انٹیجرس تو آپ کا کمپائلر ہی وہاں پر پکڑ لے گا اور اس چیز کی آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ آپ اسے ان ویلڈ انپٹ دے سکیں تو اس وجہ سے ان دس پرٹیکولر کیس آئی ڈڈ ناٹ ہیو اینیس کلاس وچ ڈیل invalid input so basically یہ بہرحال یہ تین چار چیزیں جس کو آپ کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے and لیٹس about بیک اینڈ ٹاک اباؤٹ دس تھنگ ہم نے equivalence classes بنائی ہیں اس سے ہماری ٹیسٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی کس حد تک کمپلیٹ ہوگی کتنے ہم اس چیز کے بارے میں کانفیڈینٹ ہیں ایکچولی جو اگر ہم پچھلی جو اگزامپل جو ہم نے جہاں سے اپنی ٹیسٹنگ کی بات شروع کی تھی جو اس ایکول سٹرنگ کا جو شاید دو لیکچر پہلے کی بات ہو وہاں پر ہم نے ایک ایگزامپل دی تھی اور وہاں پر جو ایک ہم نے غلط پروگرام دیکھا تھا جو صرف اس کیس میں کہ جہاں پر آپ کے دو سٹرنگز ہوں آف ایکول لینتھ لیکن اگر وہ آخری کریکٹر ان کا ایسا ہو جو سیم ہو چاہے باقی سارے کا سارا فرق ہو اگر وہ آخری کیریکٹر سیم ہوگا تو پھر وہ آپ کو غلط رزلٹ دیں گے باقی سب کیسز میں وہ آپ کو ٹھیک رزلٹ دے رہا تھا In this case, I was lucky کہ میں نے ایک ایسا مکس کیس کا ایک ایسا کیس بنایا جس میں میں جو آخری کیریکٹر جو تھا وہ میرا سیم تھا ڈیٹ از کیپٹل لیٹر سے میں سی سے شروع ہوا کیٹ اور دوسرے کیس میں, میں میں نے اسمال سی uh, سے شروع کیا کیٹ یہ دیز ٹو و ڈفرنٹ ان دس پرٹیکولر کیس آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ اس کا ریزلٹ فالس آئے گا لیکن اگر میں یہ بات اپنے یہی ٹیسٹ اپنے وہ پرانے فنکشن پہ کرتا تو اس کیس میں مجھے اس کا جواب ٹرو ملتا اور میں وہ ایرر پکڑ لیتا لیکن اگر میں نے مکس کیس کے حوالے سے کچھ اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ آخری کیریکٹر سیم نہ ہوتا کریں میں نے سی کو کیپٹل بنانے کی بجائے میں نے ٹی کو کپٹل بنا دیا ہوتا ہے پہلے سٹرنگ میں. تو ان دیکھ کے دیٹ از دیز ٹو اسٹرینگ آر ناٹ اکول مجھے جو اب وولین فالس مل رہا ہے دیٹ از کہ اس کیس میں میری وہ ایرر نہیں پکڑی جائے گی سو آئی کین نیور بی شیور کہ میں کس طریقے سے اس چیز کو ٹیسٹ کروں لکیلی اگر میں ایک طریقے سے کرتا ہوں تو میں ایرر پکڑ لیتا ہوں دوسرے طریقے سے پکڑ... کرتا ہوں تو میں ایرر نہیں پکڑتا حالانکہ یہ وہی میری ایک کلاس ہے ذرا اس سلسلے میں میں بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک چیز جس پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سافٹ کے ڈیفیکٹس کی اور بکس کی نیچر کیا ہوتی ہے سو so ذرا ایک نظر اس پہ دیکھ لیں کہ سافٹ کے ڈیفیکٹس کی نیچر کیا ہوتی ہے یہ کچھ لوگوں نے کافی عرصے سے اس چیز کے بارے میں اسٹڈی کی ہے اینڈ دے کم ٹو دس کنکلوژن کہ سافٹ ویئر کے ڈیفیکٹس جو ہیں یہ کونوں خدروں میں چھپے ہوتے ہیں باؤنڈریز کی ہم نے بات کی باؤنڈری کنڈیشنز پہ یہ بلس چھپے ہوتے ہیں اور بہت بار آپ کو باؤنڈری کنڈیشنز کے حوالے سے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ باؤنڈری کنڈیشنز اس کی کیا ہوں گی فار ایگزامپل لنک لیس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی اگر آپ کو لنک لسٹ کی امپلیمنٹیشن کا نہیں پتا تو دین پرابلی شاید مشکل ہو آپ کے لیے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ایک باؤنڈری کنڈیشن یہ ہے کہ جہاں پر آپ وہاں پر نوٹ انسرٹ کر رہے ہیں پہلے نوٹ سے پہلے ایک نیا نوڈ انسرٹ کر رہے ہیں اور یہ ایک باؤنڈری کنڈیشن بن جائے گی جہاں پر ہیڈ یا ہیڈ پوائنٹر یا ہیڈ نوڈ میں ویلیو جو ہے وہ چینج ہو جائے گی اگر آپ کو لنک لسٹ امپلیمنٹ کرنی نہیں آتی دین پروبلی یو وڈ ناٹ بی ایبل ٹو فائنڈ آؤٹ دس تھنگ لیکن اگر آپ کو لنک لیس امپلیمنٹ کرنی آتی ہے آپ کو پتا ہے کہ لنک کیا چیز ہوتی ہے کیسے یہ امپلیمنٹ کی جاتی ہے تو شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ دس از اے باؤنڈری کنڈیشن پوائنٹ میرا صرف اتنا تھا کہ سینس یو ڈو ناٹ لک ایٹ دی انٹرنل ڈیٹیل آف دا کوٹ تو کہاں پر ایف کنڈیشن لگی ہوئی ہے کہاں پر ایکسیپشنلی چیزوں کو ہینڈل کیا گیا ہے یو وڈ ناٹ نو اگر آپ اس فنکشن کو ایز اے باکس اس کو ٹریٹ کریں گے جو بلیک باکس ٹیسٹنگ میں ہوتا ہے فنکشنل ٹیسٹنگ میں ہوتا ہے تو پھر شاید یہ جو کونے کھدرے جہاں پر بگس چھپے ہوئے ہیں یہ جو باؤنڈری کنڈیشنز جو ہیں ڈفرینٹ اسٹرکچرل کے پوائنٹ آف ویو سے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہوگا تو یہ سافٹ ویئر کی یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے ٹیسٹنگ کے پوائنٹ آف سے اس چیز کو ریئلائز کرنا کہ یہ بگس جو ہیں یہ کونوں کھدروں میں چھپے ہوتے ہیں اور گروپس کے طور پہ بنے ہوتے ہیں تو یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں نیچر آف بگس کے پوائنٹ اف ویو سے تو جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بلیک باکس ٹیسٹنگ کے حوالے سے یہ چیز ناممکن سی ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے کمپلیٹ ٹیسٹنگ کر لی ہے ہم نے تمام باؤنڈری کنڈیشنز کو چیک کر لیا ہے اور باؤنڈری کنڈیشن ویئر یو وڈ فائنڈ موسٹ آف دا ڈیفیکٹس تو پھر ہم اس چیز کو کیسے بہتر بنائیں اس چیز کو بہتر بنانے کے لیے دی تھنگ دیٹ وی ڈو از دیٹ از کال اسٹرکچرل ٹیسٹنگ اسٹرکچرل ٹیسٹنگ کیا چیز ہے اسٹرکچرل ٹیسٹنگ وہی ہے جس کو ہم وائٹ باکسنگ کا بھی ہم نے نام دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو وائٹ باکس ٹیسٹنگ میں وٹ ڈو یو ڈو یو بیسکلی لک ایٹ دی کوڈ اور اس کے کوڈ کا جو اسٹرکچرل ڈیزائن ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے اس کو اینالائز کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے ٹیسٹ کیسز اس پروگرام کے سٹرکچر کو کس حد تک ایکسرسائز کر رہے ہیں ان کونوں خدروں میں جو آپ جو کارنرس بنا رہے ہیں دیواریں بنا رہے ہیں اس دیوار کے کونے میں جہاں پر جو کوڑا پڑا ہے آپ کو شاید یعنی کہ آپ کا کامن آبزرویشن ہو کہ جو کوڑا جو ہے یا مٹی جو ہے وہ کونے میں اکٹھی ہو جاتی ہے یہ بگس بھی اسی طریقے سے کونوں میں اکٹھے ہو جاتی ہیں سو فرسٹ آف آل یو کہ کونے ہیں کون سے کس طرح آپ کریں گے جب تک آپ اسٹرکچر کو نہیں دیکھیں گے آپ کو کونے نظر نہیں آئیں گے جب آپ ان کونوں کو دیکھیں گے تو پھر آپ لکھیں گے جو ان کونوں کو ایکسرسائز کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کیا ان کونوں کو ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ کو کچھ چیز سامنے آئی ہے آپ نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اس کونے پہ کیا چیز پڑی ہے وہ وہاں پر کام یہ ٹھیک کر رہا ہے یا کہ نہیں ٹھیک کر رہا جہاں پر جوائنٹس لگے ہوں وہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر ہی لیکج ہوتی ہے تو یہ بالکل وہی بات ہے جو ہم نارمل لائف میں آبزرو کرتے ہیں سافٹ ویئر کے حوالے سے بھی یہ چیز امپورٹنٹ ہے سمجھنا تو یہ سٹرکچرل ٹیسٹنگ جو ہے یہ ٹیسٹنگ وائٹ ٹیسٹنگ ہمیں اس چیز میں مدد دیتی ہے کہ ہم کوڈ کے سٹرکچر کو اینالائز کریں کوڈ کے سٹرکچر کو دیکھ سکیں ان کونوں خدروں کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور پھر ہم ان کو دیکھ سکیں کہ ہمارا جو ٹیسٹ ہے جس چیز کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں وہاں سے کوئی چیز ملتی ہے کہ نہیں ملتی کے لیے سب سے پہلی جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہمارے ڈیفرنٹ اسٹرکچرس کیا ہے بیسک سٹرکچر جو ہیں ہمارے چار طرح کے بیسک سٹرکچر ہوتے ہیں جس میں ایک تو آپ کی ہے جہاں پر آپ ڈسیزن کر رہے ہیں اس سے پہلے ایک بالکل جو سب سے پہلی چیز ہے وہ سیکوینس ہے کہ ایک کے بعد دوسری اسٹیٹمنٹ آرڈر میں ایگزیکٹ ہوگی جس آرڈر میں لکھی گئی ہے اور کسی طریقے سے ڈسیزن نہیں ہے تو ایک لینئر قسم کا سیکوینس چل رہا ہے دین یو ہیو دس کنڈیشن جس میں دو برانچ نکلتی ہیں ایک ٹرو کے کیس میں اور ایک فالس کے کیس میں دین یو ہیو کیس کائنڈ آف اسٹیٹمنٹس جس میں ڈیسیزن ہے وہ اسی طرح کی اف اسٹیٹمنٹ ہے بٹ یو have number آف برانچیز سز دو سے زیادہ برانچیز تین چار پانچ جتنے بھی آپ کے کیس میں آپ کی اس میں ڈفرنٹ کیسز آپ کے ہوں سٹیٹمنٹ میں اور چوتھی بیسیکلی آپ کی لوپ یا وائل لوپ جس میں آپ کے بعد آپ واپس اس کوڈ سیگمنٹ کو دوبارہ مینر میں اس کو ریپیٹ کرتے ہیں بار بار حتیٰ کہ جو کنڈیشن جس کے اگینسٹ آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ کنڈیشن فیل ہو جائے اور پھر آپ اس لوپ سے باہر نکل جاتے ہیں تو یہ بیسیکلی یہ ہم چار طرح کے کوڈ کے سٹرکچرز کو دیکھیں گے اور ان چار کوڈ کے سٹرکچرز کے طور پہ ہم پھر اس چیز کو اینالائز کریں گے یہ چار کوڈ کے جو اسٹرکچر جو ہیں یہ بیسکلی ہم کسی بھی کوڈ کا ہم ایک فلوگراف بنائیں گے فلوگراف کیا چیز ہے اگر آپ کو کچھ یاد ہو ہم نے بہت عرصہ پہلے ڈیزائن کے وقت ہم نے کچھ اس طرح کی بات کی تھی انالیس کے وقت ہم نے بات کی تھی فلوگراف کی فلوگراف کیا ہے It basically just tells you کہ آپ کا ڈیٹا جو کس طریقے سے فلو کر رہا ہے کنٹرول کس طریقے سے فلو کر رہا ہے اٹ از ناٹ ریئلی اے فلو چارٹ ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ کس کیس میں کدھر جائے گا ہم سمپلی اپنے نوٹس آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ آپ کے ڈفرنٹ ٹائپس آف نوٹس ہیں یہ سیکوینس ہے یہ ایف کنڈیشن ہے یہ آپ کی وائل لوپ ہے یہ آپ کی ہے اور اس میں جو مختلف پیتھس جو نکل رہے ہیں ہم صرف ان پیتس کے بارے میں بات کریں گے وی ول ناٹ لک ایٹ کہ کس کیس میں کس پیتھ کو وہ فالو کرے گا سو so بیسکلی یہ ایک بیسک چھوٹی سی بڑی سمپل سی نوٹیشن ہے لیٹس فسٹ لک ایٹ دیٹ نوٹیشن فار دیٹ فلوگراف اور پھر اس نوٹیشن کو یوز کرتے ہوئے ہم اسٹرکچرل ٹیسٹنگ کی ہم بات کریں گے تو یہ سر سلائیڈ پیس نوٹیشن کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سو so بیسیکلی جو ہماری جو چار طرح کی جو سٹرکچرز کی جن کی ہم نے بات کی تھی سیکونس، اف، کیس اینڈ وائل تو یہ فلو گراف کی جو نوٹیشن جو آپ کے سامنے ہے یہ انہی چار چیزوں کو گرافیکلی شو کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے سیکونس کے کیس میں یو آر سمپلی گوئنگ فروم ون نوڈ ٹو دی ادر اب اس نوڈ میں یہ دیر کین بی گروپ آف اسٹیٹمنٹس جو ساری کی ساری اس پورے سیکونس میں ہیں اگر لیٹس سے کہ وی آر سینگ کے آپ کی یہ دس اسٹیٹمنٹ ہیں ایک دو تین چار پانچ سے لے کے دس تک اور یہ اس میں کسی طرح کی کوئی کنٹرول فلو کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے ایک کے بعد دوسری نے ایگزیکیوٹ ہوتے جانا ہے تو یہ ساری کی ساری ہم ایک نوڈ میں اس کو لمپ کر دیں گے ایک نوڈ اس کا بنا دیں گے اس کے بعد یہ اٹ ول گو فروم ون نوٹ ٹو دیدر سو دیٹ از بیسکلی سیکوینس اسی طریقے سے جو ایف اسٹیٹمنٹ ہے اس if میں یہ جو پہلا جو نوڈ لیفٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے This اف کنڈیشن کے نتیجے میں یا تو کنٹرول آپ کا ایک طرف چلا جائے گا یا دوسری طرف چلا جائے گا تو دیر آر ٹو پیتس ٹو ڈفرنٹ نوٹس جہاں پر یہ جا سکتی ہے if کے نتیجے میں ان نوٹس پہ ونس اگین ان دس دس ہو سکتی ہیں پچاس ہو سکتی ہیں ایز لانگ ایز دے آر آلٹ آف سیکوینش اسٹیٹمنٹ ان ساری کی ساری کو آپ نے ایک نوڈ میں لمب کر دیا جب وہ اپنا کام ختم ہو گیا تو دین یو گو ٹو دی اینڈ آف دف اسٹیٹمنٹ سو دو مختلف طریقوں سے آپ ایف اسٹیٹمنٹ کے اینڈ پہ پہنچ گئے تو یہ بیسکلی اسٹرکچر ہے ایف اسٹیٹمنٹ کا کیس کا اسٹرکچر بالکل اس سے ملتا جلتا ہے سوائے اس کے کیس کے کیس میں وی ہیو نمبر آف ڈفرنٹ برانچ ناٹ جسٹ ٹو ایف کے کیس میں دو ہوتی ہیں کیس میں جتنے بھی آپ کے ڈفرینٹ کیسز ہوں اتنی ہوں گے اور فائنلی وی ہیو دس وائل اسٹرکچر جس میں بیسکلی آپ ایک طرف تو جب وہ وائل کی کنڈیشن فالس ہوتی ہے تو you go آؤٹ آف دا وائل لوپ جو آپ کو نوٹ رائٹ پہ نظر آ رہا ہے فرسٹ نوٹ انٹل یہ جو آپ کی جو کنڈیشن فیل ہو جائے اور پھر یو گو آؤٹ آف دس وائل لوپ یہ بیسکلی while loop کا اسٹرکچر ہے یہ ایک چیز نوٹ کر لیجئے یہاں پر آپ کہ ہم جب کنٹرول فلو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز جو ادروائز آپ اپنے پروگرامز میں یا جو فلو چارٹ وغیرہ میں جو دکھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وین یو جمپ فرام ون فنکشن ٹو دی ادر دوسرا فنکشن جب کال ہوتا ہے ان دیٹ کیس آلسو یہ ایک طرح سے کنٹرول فلو دوسرے فنکشن میں جا رہا ہے جب ہم یہاں پر کنٹرول فلو کی بات کرتے ہیں جب ایک فنکشن کو انالائز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس جو فنکشن کی کال ہے اس کو ایک سیکوینسل سٹیٹمنٹ کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دس از ون اسٹیپ ان دیٹ ہول سیکوینس آف اسٹیٹمنٹس سو اس میں ہم اپنا کنٹرول دوسری طرف نہیں لے کے جائیں گے یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے ہم نے دوسرا فنکشن نہیں شو کرنا ہم صرف اس ایک فنکشن کو انالائز کر رہے ہیں اور اسی کو ہم اس کے سٹرکچر کو انالائز کر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کہاں کہاں کونے کھترے ہو سکتے ہیں کہاں پر کارنرس بنے ہوں گے کہاں پر ہمیں اپنی نظر دوڑانے کی ضرورت ہوگی تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کنٹرول فلو کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دوسرے فنکشن میں نہیں جا رہے صرف اس فنکشن کی طرف ہمارا فوکس ہے دوسری چیز جو امپورٹینٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوپ کے کیس میں دیر میں فور لوپ ہے ڈو وائل لوپ ہے اسی طریقے سے لوپ you know. کو لکھنا مختلف طریقے سے پاسبل ہے یہ جو وائل لوپ جو ہے یہ تمام طرح کی لوپس کو بیسیکلی جو بھی لاجک ہے وائل لوپ میں لکھا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ کو کسی دوسری طرح کی لوپ ہو فار ایگزامپل فور لوپ ہو تو اس کا بھی آپ اسی طریقے سے ایک کنٹرول فلو کا سٹرکچر آپ بنا سکتے ہیں یا ڈو وائل کی لوپ ہو اس میں آپ بھی اسی طریقے سے کام کر سکتے ہیں کہ وائل کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ جانا ہے یا وائل سے آپ نے واپس پہلے نوٹ پہ آ جانا ہے تو اس سٹرکچر کو چینج کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا بیسکلی یہ چار ہی سٹرکچر ہیں جن کو آپ کو یوز کرنے کی ضرورت پڑے گی اب اس جو سٹرکچر کی جو ہم نے نوٹیشن دیکھی تھی یہ چار جو مختلف چیزیں تھیں لیٹس ٹرائی ٹو یوز دیٹ نوٹیشن ٹو بلڈ اے فلوگراف فار اے ببل شارٹ پروگرام ببل شارٹ پروگرام بڑا سمپل سا پروگرام ہے آپ یقیناً اس سے واقف ہوں گے اس کے اسٹرکچر کو ہم دیکھتے ہیں اس کے لیے ہم فلوگراف بناتے ہیں اور پھر ہم اور اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے باہر اس کے بعد اس وائل لوپ کے اندر تیر از ون فور لوپ اور فور لوپ کے اندر ایک ایف کی اسٹیٹمنٹ ہے سو ہم اس کو اسٹرکچر کو اس طریقے سے دیکھیں گے کہ جب یہ وائلڈ لوپ پہ آتا ہے دس از او نوڈ نمبر ون تو یہاں پر ہم نے ڈیسیزن کرنا ہے اس کے بعد کچھ سیکوینس میں so so سیکنڈ نوڈ کیونکہ یہاں پر ونس اگین ایک ڈیسیزن ہو رہا ہے اور ڈیسیزن کیا ہے کہ یہ فار اس وقت تک چلے گی جب تک آئی کی ویلو این مائنس ون سے چھوٹی ہے تو ان دس ہمارا یہ کنٹرول چلا جائے گا نوٹ نمبر تھری پہ دیٹ از انائڈ دس ایف اسٹیٹمنٹ اف اسٹیٹمنٹ میں کیا ہے کہ اگر یہ اف اسٹیٹمنٹ از ٹرو دین وی ایگزیکٹ دس نوٹ نمبر تھری اور اگر اف اسٹیٹمنٹ از فالس دین وی کم بیک ٹو وی اسک دس اف اسٹیٹمنٹ یہ جو کنڈیشنٹ میں ہے اف دس از فالس پھر وی کم to دس uh, پوزیشن جو میری نوٹ نمبر 4 ہے دیٹ از آؤٹ سائڈ دس ایف اسٹیٹمنٹ میں فور لوپ اس کے وہیں پر فور لوپ بھی ختم ہو رہی ہے دیٹ ول بی مائی نوڈ نمبر 5 کہ جہاں پر اینڈ آف فور لوپ میں آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں کیونکہ فور لوپس جب ختم ہوگی بالکل ختم ہو جائے گی اس کے بعد آئی ول گو بیک ٹو نوڈ نمبر 1 بیکاز دیٹ از مائی اینڈ آف وائلڈ لوپ آلسو تو اس طریقے سے جو وائلڈ لوپ میں یہ جو کی کنڈیشن جو ہے یہ جب مجھے کنڈیشن جہاں پر فالس ملے گی این دیٹ کیس آئی ویل کم بیک ٹو دیڈ آف دس پروگرام سکس تو میرے پاس جو مختلف جو پیتس جو بنے یا مختلف جو میرا فلوگر from 1 I can go to 6 اور from 1 I can go to 2 from 2 I can go to 3 from 3 I go to 4 ٹو سے I can go to 4 اور فور سے آئی کین 5 یہ فور جو تھا آپ کی وہ فور لوپ جہاں پر ختم ہو رہی ہے فائیو پہ جب آ گیا تو فائیو ٹیکس می back to ون because دس از وہ وائلڈ لوپ آپ کی ختم ہو رہی ہے 1 پہ اگر میرا جو ہے کیس جو ہے وہ کنڈیشن فالس ہو گئی ہے تو آئی گو ٹو 6 ادر وائز آئی اٹریٹ تھرو دس again اگین اینڈ ریپیٹ دا پروسیس سو یہ میرا فلوگراف بن گیا یہ جو فلوگرافس جو ہیں یہ بیسیکلی آپ کی سٹرکچرل ٹیسٹنگ یا وائٹ باکس ٹیسٹنگ کے لیے بہت ایک امپورٹنٹ اور بڑا یوزفل ٹول ہیں تو فلوگراف سے ہم اپنا سٹرکچرل ٹیسٹنگ کے لیے انالیس کریں گے اور پھر ہم مختلف سٹرکچرز کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس بات کو انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں